الله وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفته ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يدرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجباهم إلا مَنْ أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 اللہ سبحانہ شانہ ہوا نے شریعت اسلامیہ دین اسلام وہ یہ کے اندر محصور و مقصور کیا ہے جو بہی اللہ تعالی نے نادل کر دی ہے وہ دین ہو اس کے علاوہ اور کوئی چیز دین نہیں ہے ہاں جو دین اللہ تعالی نے نازر کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو فہم عقل عطا کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے ساتھ خاص کیا یعنی کوئی ایسا علم جو بالخصوص تمہیں دیا گیا ہو اور کسی کو نہ دیا گیا کہیں لگے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی کی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ خانہ نے تھا اعلی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا طریقہ کار ہے یا پھر او, او ہاں فهم اور رجل ہو مسلم ہاں فہم ہے سمجھ ہے دین کی جو اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان آدمی کو عطا کرتا ہے کوئی بھی مسلمان ہو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کتاب کا علم سیکھا سنت کو سیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم عطا کر دی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یعنی انسان کی فہم سوچ فکر جس کے ذریعے انسان اللہ تعالی کے احکامات کو سمجھتا ہے یہ فہم و فراست اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معلوم کرنے کا ان کو سمجھنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد سنوایا ہے اصلاء یس دبرون القرآن اقفالحا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر تالے ہیں یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اور غور و فکر کون کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل فہم فراست کچھ سوچ دی ہوگی جس کے اندر عقل ہی نہیں فہم ہی نہیں جس کا اپنی کوئی سوچ ہی نہیں وہ کیا غور و فکر کرے گا معاشرے میں وہ کسی بھی چیز پر غور کرنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا کتاب اللہ کے بارے میں اس نے کیا غور کرنا ایسے آدمی کو لوگ پاگل کہتے ہیں جس کے اندر عقل نہ ہو جس کو شعور نہ ہو کوئی فہم و فراست نہ ہو جس کے اندر کوئی تمیز نہ ہو اپنے نفے نقصان کا جس کو علم نہ ہو ایسا آدمی لا شعور مجنون پاگل کہلاتا ہے تو اللہ تعالی اہل ایمان کو دعوت دے رہے ہیں افلا یتبا را الو بھی نفا لا کافر لوگ بھی مسلمان بھی قرآن پر غور و فکر کریں کافر لوگ قرآن پہ غور و فکر کریں گے ان کو دین کی سمجھ آئے گی اسلام کی سمجھ گی وہ پھر گمراہی پر نہیں رہیں گے اسلام کو قبول کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی فر حکمت اور عالی شان کتاب ہے مسلمان اس کتاب پر غور و فکر کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکامات معلوم ہوں گے وہ گمراہیوں سے بچ جائیں گے اہل باطل جو شکو کو شبہات پیدا کرتے ہیں ان سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ فہم سوچ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کو دیتا ہے اور پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ عقل مندوں کو مخاطب کیا ہے جن کی اپنی فہم جن کی سمجھ اور سوچ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص کے احکامات ذکر کرنے کے بعد یا یادینہ امن و قطب علیکم کم فی قتل اے اہل ایمان تم پر مقتولوں کا قصاص فرض ہے الشر بالحر والعبد بالعبد آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام ول انسا اور عورت کے بدلے عورت یہ قصاص کا اصول ہے یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا کن فل قیساسی حیات یا اول اے عقل مندو تمہارے لیے کساس میں زندگی ہے لہت تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اب معاشرے کے جاہل لوگ جن کے دماغوں میں عقل عقل سلیم نہیں ہے کامن سینس نہیں ہے وہ اس کو ایک ظلم سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اساس میں زندگی کھر سے ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا آپ قاتل کو بھی قتل کر دیں گے ایک زندگی پہلے ختم ہوئی اساس میں دوسری زندگی بھی ختم ہو جائے گی تو یہ تو زندگی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ لفظ بولا ہے والا کم فل قیساس حیات الیا اول اے عقل مندو تمہارے لیے اساس میں زندگی ہے کہ جب قاتل کو اساسن قتل کر دیا جائے گا تو اس کی عبرتناک سزا کو دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا قاتل پیدا نہیں ہوگا قاتل کو قتل کرنے میں نتیجاتن حیات ہے زندگی ہے اور یہ بات کس کو سمجھ آئے گی الباب عقل مندوں کو جن کے اندر فهم و فراست اور عقل و شعور کا ملکہ موجود ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات ذکر کیے الحج و معلومات حج کے دن معلوم ہیں لہذا جو آدمی بھی حج کا ارادہ کرے فلاں والا فسو والا جد فلحج حج کے دنوں میں وہ کوئی بے حدا کام نہ کرے کس کو فجور والے نافرمانی فرمانی والے کام نہ کرے لڑائی جھگڑے والے کام نہ کرے فما من اللہ جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے خَيْرَ الزَّادِ اور زادیرا بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ حج کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج نہ ہو جاؤ بہترین زادیرا تقویٰ ہے وہ تقونی اور عقلمندو مجھ ہی سے ڈرو اللہ تعالیٰ تقوے کا حکم ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے دماغ میں عقل ہے جن کے دلوں میں شعور موجود ہے فہم و فراست اللہ نے جن کو عطا کی ہے انہیں کہا جا رہا ہے بتقوی مجھے سے ڈرو یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی حقیقت وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی فہم ہوتی ہے کچھ فراست ہوتی ہے عقل جن کو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے جن کے پاس شعور ہوتا ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تھا ارشاد فرماتے ہیں یہ تل حکمت میں اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے حکمت دانائی سمجھداری اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے میں تل حکمت فقد یا خیرن کتیرا اور جس کو حکمت مل جائے دانائی مل جائے اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی وما یزکر اللہ اول الباب اور نصیحت حاصل کرنے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوں ذی شعور ہوں فہم و فراست والے ہوں ایسے ہی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان نفیقل قسط نابات اول وقت نہاریات الباب دن رات بدل بدل کے آتے ہیں زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان تمام تر چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں عقل مند وہ گردش ایام کو دیکھ کر اللہ سبحانہ ہوا تھا کے حق ہونے کا اعتراف کر لیتا ہے زمین و آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر عقل مند آدمی ذی شعور آدمی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے ایسے ہی اللہ سما تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور یہ کتاب ایسی ہے محکمات اس کی کچھ آیات محکم ہیں محکم یعنی جن کا معنی بڑا واضح ہے جن کو سمجھتے ہوئے کوئی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے مثال کے طور پہ عقیم السلاط اس کا معنی کیا نماز قائم کرو جو آدمی اس آیت کا ترجمہ پڑھے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرنے کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے لا تقرب زینا زینا کے قریب نہ جاؤ محکم آیات ٹھوس جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں بڑی وعدے آیات ہیں اس کو سمجھتے ہوئے بندہ پریشانی کا شکار نہیں ہوتا مین آیات محکمات اس قرآن کی کچھ آیات محکم ہیں وہ اخر اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں متشابہات ایسی آیات جن کا معنی انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکتا مثال کے طور پہ الفلام اب الفلامیم کا کیا معنی ہے الف لام مین یہ حروف تہجی کے تین حرف ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں بولا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے کوئی علم نہیں معلوم ہی نہیں بس الفلامیم کا معنی مانا الفلامی اب کئی لوگ اس کی تابیلیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں جی الف کا معنی اللہ لام کا معنی جبریل میم کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الٹی سیدھی جی تعبیلات تو یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں فرمایا جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ایسی آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کہ متشابہ آیات ہیں جن کا معنی وادے نہیں ہے وہ پھر اپنی من مانی کے معنی کرنے لگتے ہیں کہ یہ باطنی علم ہے یہ فلانا علم ہے اس طرح کی ان کی سیدھی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو خطنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان آیات کی تعویل کرتے ہیں بما علم طویل اللہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات کی تعویل ان آیات کی تشریح اور تفصیر اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں اللہ نے وعدے کہہ دیا کہ جو متشابہ آیات ہیں اللہ تعالی کے سوا ان آیات کی تفسیر ان آیات کا معنی اور تشریح کسی کو معلوم نہیں ہے راس یقون فل علم یقول آمن کل اندیوربینا اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط علم عطا کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے یہ اللہ نے آیات نادر کی ہیں جو محکم ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں جو متشابہ آیات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں کل اندیوربینا یہ سب کی سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں موکم آیات کا معنی واضح ہے ان میں احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے جو متشابہ آیات ہے اللہ نے نازل کر دی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے مانا پتا چلتا ہے چلے نہیں چلتا نہ چلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا اور نصیحت صرف اور صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں اب اللہ نے یہاں پر معاملہ واضح کر دیا کہ قرآن میں آیات محکم بھی ہیں قرآن میں آیات متشابہ بھی ہیں اور جو متشابہ آیات ہیں ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے اور جاہل لوگ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جبکہ جو راسخ فی العلم مضبوط علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پر ایمان لے آتے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ متشابہ آیات کی طاویل و تفسیر کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے لہذا عقل مندوں کو چاہیے کہ وہ متشابہ آیات کے پیچھے نہ پڑ جائیں جو حکم قرآن میں محکم آیات کے اندر موجود ہیں ان پر تو عمل کر لیں آگے آگے دوڑنے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے پما کر اور یہ نصیحت عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا تھا نے سابقہ امتوں کے واقعات ذکر کیے کہ انہوں نے کیسے کفر کیا کیسے انکار کیا اللہ تعالی نے ان کو کیسے ہلاک کیا تباہ و برباد کیا اللہ تعالیٰ فرماتے حفیق قسط عبرت الباب ان لوگوں کے واقعات میں عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت ہے یعنی پرانے مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ جگہ جگہ اللہ تعالی نے عقل فہم فراست شعور دانش کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے والے قرآن کو ماننے والے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے اور قرآن میں موجود احکامات پر عمل پیرا ہونے والے قرآن میں موجود واقعات سے عبرت پکڑنے والے یہ کون لوگ ہوتے ہیں عقلمند اول الباب صاحب فہم و فراثت صاحب عقل و دانش ذی شعور لوگ اور جو وی شعور نہیں ہوتے وہ نہ تو قرآن کے حکامات پر عمل کرتے ہیں نہ ہی قرآن مزید میں مذکور واقعات سے عبرت پکڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو سورہ یوسف اللہ سبحانہ ہوا تھا نے فرمایا یہ احسن القصص واقعات میں سے سب سے بہترین واقعہ ہے اور اس میں عبرت ہے عبرت اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بڑا عجیب ہے کہ جو معاملات یوسف علیہ السلاطلام کے ساتھ پیش آئے بالکل اسی طرح کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے جو سلوک اہل مکہ نے نبی علیہ سلاط اسلام کے ساتھ کیا ایسا ہی سلوک یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا اور نتیجہ تن اللہ نے یوسف کو تخت و سرحطا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کا حکمران بنایا اور بالآخر مکہ بھی فتح ہو گیا حاسدین کا انجام اور صبر کرنے والوں کا انجام اللہ سبحانہ حما ہوا نے یہ سارا سورہ یوسف کے اندر اشارہ ذکر کیا ہے اور مکہ والوں کو یہ سورہ یوسف نازر کر کے خبردار کیا ہے کہ آج تم نبی کو ہجرتوں پر مجبور کر رہے ہو اور اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے ہو یاد رکھنا تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو یوسف کے بھائیوں کے ساتھ ہوا اور پھر جب مکہ پتہ ہوا یہ سارے اہل مکہ پریشان تھے آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ امن اور سلو کی بھی مانگتے ہوئے آئے آپ نے ان سب کو معاف کر دیا بالکل اسی طرح جیسے یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں کو معاف کر دیا تھا علیہ سلاۃ وسلام یہ ایک عبرت ہے عبرت والا واقعہ ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے واقعات میں عبرت ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ لوگ یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے واقعہ کو ایک لو سٹوری بنا کے پیش کرتے ہیں اس کو اس کو محبت کی داستان بنا دیتے ہیں اور اس طرح انداز میں واقعہ یوسف بیان ہوتا ہے جیسے لیلا مجنوں کا قصہ گایا جا رہا ہو یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں وہ اسے نصیحت حاصل کرتے ہیں ان الباغ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور بیوقوف لوگ جن کے دماغوں میں عقل ہوتی ہے لیکن وہ عقل سلیم نہیں کامن سینس نہیں ہوتی یا عقل ہونا نہ ہونا ان کا برابر ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں نبی کے فرامین سنتے ہیں احکامات سنتے ہیں اور سننے کے بعد کپڑے جھاڑ کر چل دیتے ہیں ان کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا تو عقل مندوں کے لیے صاحب شعور اور صاحب دانش لوگوں کے لیے اللہ سلہ ہوا تھا نے قرآن مجید کو نادل کیا تو دین کا ماخذ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حادیث ہیں اور اس قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان آدمی کو فہم شرور اور عقل سے نوازا ہے اب وہ چاہے تو اس کو استعمال کر کے قرآن و سنت کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی بنائے چاہے تو اس کے مخالفت میں زندگی گزار دے ہاں اللہ تعالیٰ عقل ہر بندے کو ایک جیسی نہیں دیتا کسی کو زیادہ عقل مل جاتی ہے کسی کو کم مل جاتی ہے پھر تربیت کرنے والے کسی کو بڑے ماہر قسم کے لوگ میسر آتے ہیں اور کسی کو تربیت کرنے والے ایسے میسر آتے ہیں کہ وہ بیچارے خود تربیت کے محتاج ہوتے ہیں آج کل ہمارے تعلیمی اداروں میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو اساتذہ ٹیچرس پڑھانے والے ان میں سے اکثر و بیشتر اکثر و بیشتر ایسے کہ وہ بیچارے خود تربیت کے محتاج ہیں کسی دور میں ہوتا تھا کہ استاذ ہونا یہ ایک بہت بڑا رتبہ تھا اور استاد جو ہوتا تھا بڑا حلیم بردبار بڑا ذی شعور سمجھدار قسم کا آدمی ہوتا تھا لیکن اب وہ محکمہ تعلیم میں ایک کاروبار بن گیا اور لوگوں نے بس چل سو چل کام چلا لیا اب بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ استاد بننے کے صحیح حقدار ہیں اور ان کو تعلیم اور تربیت کا علم ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی مگر ناک سو و بیشتر ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیتی مراکز میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ جو بیچارے تربیت کرنے والے ہیں وہی تربیت کے محتاج ہیں تو پھر ان دونوں افراد کے درمیان یقیناً فرق آ جاتا ہے ایک وہ جس کی تربیت کرنے والے جس کو تعلیم دینے والے بہت ماہر قسم کے لوگ ملے ہوں اور دوسرا وہ کہ جس کو تعلیم دینے والے جس کو تربیت دینے والے بس پورے شورے لوگ ہوں اور پھر وہ دو آدمی ایک وہ کہ جس کو اللہ نے عقل اور فہم و فراست بہت زیادہ عطا کی ہے دوسرا وہ جس کو اللہ تعالی نے عقل اور فہم دی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں وہ اتنا زیادہ ذہین و فتین نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ دونوں قسم کے آدمی جب قرآن و سنت کو سمجھنے لگیں گے تو جو زیادہ ذہین ہوگا وہ زیادہ اچھی طرح سے سمجھے گا اور جو کم ذہین ہوگا اس کو کم سمجھ آئے گی تو ایسی صورت میں جو کم ذہین لوگ ہیں جن کو قرآن و سنت کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں یا ان کو فہم و فراست کا ملکہ اللہ نے اتنا زیادہ عطا نہیں کیا وہ ان لوگوں کی فہم سے فائدہ اٹھائیں ان لوگوں کے طریقہ کار سے فائدہ اٹھائیں جن لوگوں کو اللہ نے فہم و فراست کا زیادہ ملکہ عطا کیا تھا اور اس امت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے فہم سے اور عقل و شعور سے اور مضبوط حافظے سے نبادا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے صحابۂ کرام ارام اللہ علیہ وجم ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی ان سے دین سیکھا ان سے سمجھا اور پھر اس کے بعد صحابہ کے شاگرد جنہیں تابعین کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد جنہیں تبا تابعین کہا جاتا ہے یہ اس امت کے سب سے بہترین اور ماہر ترین لوگ ہیں تو انہوں نے قرآن اور سنت کا جو فہم حاصل کیا اور قرآن اور حدیث کے دلائل سے جو مسائل اخذ کر کے امت کے سامنے پیش کیے امت کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائے ان کو اپنائے ہاں جب امت میں سے کوئی آدمی یہ دیکھے کہ خیر القرون صلف صالحین کے لوگ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کے علاوہ کچھ اور بات نظر آتی ہے تو پھر ان لوگوں کی باتیں معتبر نہیں ہوں گی معتبر وہی ہوگی جو قرآن میں ہے یا نبی کے فرمان میں ہے جب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس پر قرآن اور حدیث کی دلیل موجود نہیں ہوتی ان کی وہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے قابل قبول صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے یا نبی کے فرمان میں موجود ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز بطور دین قبول نہیں کی جا سکتی ہے اور یہی سبق صالحین کا طریقہ کار ان کا منہج اور ان کا شیوا اور بتیرا رہا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے بما توفیقی اللہ باللہ علیہ ہی تبکل تو وہ